بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى وقل نسکن تل ج مین سورت البقرہ آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں رہو اور میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہیں وا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنہ تکلا من حيث شئتما ولا تقرب ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے اور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا اور یہ کہ بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا نہ دھوپ کھائے گا سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑی رہے گی اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سیدنا نا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں سے جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اس آیا مبارکہ آیت نمبر 35 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سعیدنا آدم اور ان کی بیوی ان دونوں کو جنت میں رہنے کا کہا کہا کھاؤ جہاں سے جی چاہتے ہو پر ایک درخت اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اور اس درخت کا جو ممنوعہ پھل تھا اس کو کھانے سے منع کیا اب اگلی آیت میں انشاء اللہ کل اس کی تفصیل آئے گی کہ انہوں نے کھایا تو پھر کیا ہوا اللہ رب العالمین قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ